الحمدللہ رب والسلام علی سید اما بعد الحمد اللہ رب المینس بسم اللہ, الرحمن الرحیم یا, رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کان بجتا ہے کان میں سنسراٹ کی آواز آتی ہے یا پھر بن مراہٹ ایک آواز آتی ہے کان میں تو بعض بچے کہتے ہیں کہ میرا کان بج رہا ہے بھائی ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم ہے جب تمہارے کان بجنے لگے تو مجھ پر درو شریف پڑو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نادل فرمائے گا سلو وال حبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ایک مرتبہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں وہ سلسلہ لے کر جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت دامد برکاتم الیہ کے جوابات تو بھائی آج کے سلسلے کو دیکھنا ہے تو کیوں نہ اچھی نیتیں کر لیں کہ جہاں جہاں اللہ پاک کا نام سنیں گے از وجل پڑھیں گے اور جب جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جی آپس میں بات چیت نہیں کریں گے اور ابل تاخیر اس سلسلے کو دیکھیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے کہ یہ ان شاء مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ ہے تو مدنی منو اور مدنی منو کا لیکن بھائی آپ نے بھی یہ سلسلہ دیکھنا ہے کیونکہ مدنی منوں اور مدنی منو کی تربیت ہم نے بھی تو کرنی ہے اور اگر آپ کے گھر میں ہوئی ہے مدنی منع یا مدنی منی کی ولادت تو بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اب جب مدنی منع یا مدنی منی کی ولادت ہوتی ہے تو اب مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ ان کا نام کیا رکھا جائے تو اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ہم اپنے مدنی منہ کا نام کیا رکھیں کیسا رکھیں تو دیکھیے ہمارا سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین پانی کس طرح پینا چاہیے بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے فریج کا دروازہ کھولتا ہے یا اس کو پانی کی بوتل نظر آتی ہے تو اس کا کیپ جو ہے ڈھکنا جو ہے کھولتا ہے اور گٹ گٹ گٹ گٹ پانی پینا شروع کر دیتا ہے اب یہ جو منہ لگا کر پانی پی رہا ہے بوتل سے اور اس سے دوسرے لوگ بھی پانی پیئیں گے से तो سے تو یہ انداز اس نے کہاں سے سیکھا کہیں غور के کہیں گھر کے بڑوں کو دیکھ کر تو یہ انداز اس نے نہیں سیکھا اگر سیکھا ہے تو اصلاح کس طرح کی جائے مدنی چرن کے نادری بعض چھوٹے مدنی منے اور مدنی منیا یوں کرتے ہیں کہ چھوٹے ہی مدنی منوں اور مدنی منیا سے لین دین کرتے ہیں کہ ان کی کوئی چیز لے لیتے ہیں یا ان کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو یہ چھوٹے مدنی कर सकते مدنی منیا مدنی چین کے ناظرین بعض مدنی منع مدنی منیا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے, ہوتے ہیں عمر میں لیکن ان کی آواز ہوتی ہے بڑے سائز کی یعنی خوب چیخ چیخ کے چلا چلا کر باتیں کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ گلا بیڑی جاتا ہے جب گلا بیڑی جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کڑوی کڑوی دوائیاں دیتے ہیں پھر سوئی لگا دیتے ہیں پھر روتے ہیں تو چیخ چیخ کے چلاتے چلا بات کرنا اچھی بات نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بری آواز اس کی ہے؟ تو بات کیسے کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں. تو مدنی چینل کے نادین یہ سارے مدنی پھول اور بہت کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سلسلے جس کا نام ہے مدنی انو کے سوالت اور امیر علیہ سنت کے جوابت اور یہ سارے مدنی پھول امیر علیہ سنت دامود برکاتم ملالیہ کے لے کر آتے ہیں ہمارے پیارے پیارے رکنے شورا ابو زیاد حاجی محمد اماداری دامود برکات ملالیہ تو آئیے ان کی جانی بڑھتے ہیں مدنی گلدستے دیکھتے ہیں لیکن ہم آپ کو سنتے ہیں ایک ہسن بدری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک جنازہ گزرا اور اس کے ساتھ کافی لوگ کندھے دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے جنازے کے نیچے ایک غمگین سوز بار بچی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں کی جڑی برس رہی ہے روتی ہوئی دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے حضرت سید اور حسن بسری ربی ابا نے اس مرحوم کا چنازہ پڑا نماز جنازہ سے بعد پراغت لوٹ آئے. دوسرے دن صبح وہ اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی غمگین بچی وہی افسوزہ بچی وہی یتیم بچی روٹی ہوئی قبرستان کی طرف بڑی چلی جا رہی ہے اپنے والد کی قبر پر پہنچی بچی نے اپنا رستار اپنے والد مرحوم کی قبر پر رکھا ٹوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے اور کہے جا رہی ہے اے بابا جان اندھیری رات بغیر چراغ اور بغیر منخار کے آپ نے کہتی رات آزاری اے بابا جان کل بات کو میں نے آپ کے لیے چراغ روشن کیا تھا آج رات سب میں کس نے چراغ روشن کیا ہوگا اے بابا جان کل رات آپ کے لیے میں نے بستر بچھایا تھا آج رات کس نے بستر بچھایا ہوگا کیونکہ اے بابا جان اولاباد فرماتے ہیں کہ قبر میں کسی کے کفن کو جنتی کپن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور کسی کے کپن کو جہنم کی آپ کے کپن سے بدل دیا جاتا ہے اے بابا جان اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو قبر میں اتارا جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا وہ ضرور پچھتاتا ہے نیک اس لیے پچھتاتا ہے کہ نیکیوں میں ایک اور مزید اضافہ کیوں نہیں کیا وقت میں نے اللہ کی یاد کے دلچسپ گزارا غفلت سے کیوں گزارا اور فرمانی میں نے نمازوں کو کیوں برباد کیا میں نے گوتوں کو کیوں برباد کیا میں چون کیوں بولتا رہا میں تاریخ کیوں بڑھاتا رہا میں فلمیں لرامے کیوں دیکھتا رہا اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سب کرو قبر کی پہلی رات کس قدراک ہے کس قدر خوفناک ہے اچھا بھائی یہ بتائیے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات مدنی مننیوں کے بھی مدنی پھول ہیں یا نہیں ہے یا صرف آپ نے نام تو رکھا ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر و سنت کے جوابات مدنی, مدنی مننوں کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ مطلب مدنی مننیا مائنس ہو گئی مدری مننیوں کے بھی سوالات ہیں مدنی مننیوں کو بہت अच्छा سے مدری پھول ہیں اور جو مدری پھول مدنی مننوں کے لیے وہ مدنی مننیوں کے لیے بھی ہیں تو مدنی مننے اور مدنی منیا سب ساتھ ہیں نام اگر مدنی منوں کا گیا تو کیا ہوا کام مدنی منوں کا بھی ہوگا جی بھائی اس میں مدنی منیا بھی نظر آئیں گی مدنی مننے بھی نظر آئیں گے تو امیر اور سنت جو ہے دونوں کی تربیت سام رہے ہیں مدنی منوں کی بھی اور مدنی منوں کی بھی اور جو بچے ہیں ہم دعوت اسلامی والے ان کو کیا کہتے ہیں اور جو بچی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بچوں کو کیا کہتے ہیں ہم مدن اور بچی کو کیا کہتے ہیں مدنی منیا مدنی منیا تو گھر میں جو مدنی مننے ہیں آپ ان کو مدنی منہ ہی کہیے آئے بھائی ہمارے پیارے سے مدنی منع آئے ہیں ہماری پیاری سی مدنی مننی آئی ہیں کس کس کو دی چاہیے جی ان کو یہ مدنی مننی کو یہ مدنی منع کو عیدی دی جا رہی ہے تو اچھے نام کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کریں بسوقات کیوں ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے مدنی منہ مدنی من کے عجیب عجیب نام رکھ دیے جاتے ہیں اب کسی کا نام کامران ہے تو وہ ایک نام ہے کامی کامی اور پھر بسوکات جیسے ببلو اور نیما پہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ ایسے نام رکھے جاتے ہیں تو بھائی اگر اس کا اچھا نام اس کا اچھے نام سے پکارے بات یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی بلادت ہو جائے تو یہ کہ یہ حق ہے بچے کا پہلا بچے کا پہلا حق ہے کہ اس کی والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کا پیارا سا نام رکھیں یہ نہیں کہ آپ نے یہاں سے سن کے وہاں سے سن کے ایک نام جو آپ کو اچھا لگا بس اکاط نیو بھی کہا جاتا ہے کوئی ایسا نام بتائیں ایسا نام رکھیں جو کسی نے نہیں رکھا ہو ہونا چاہیے یونک تو اس کا نام ہی یونیک رکھ دیا جائے کہ یہ بھی یونیک نام ہے یہ لیکن یہ رقمت دیجئے گا یونک رکھ دیں تو بھائی یونک تو یونیک نہیں رکھا جائے بڑی مہربانی آپ کی تو آپ وہ نام رکھیں جو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائیں اس میں میں یہ مشورہ دوں گا کہ نام رکھنے کے احکام دعوت اسلامی کے شاطی دارے مکتبۃ المدینہ کی یہ پرنٹڈ کتاب ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ حاصل کریں ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں نام ہے اور بڑی پیاری ترکیب ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کے مبارک نام بھی ہیں صحابہ کے نام بھی ہیں بزرگہ دین کے نام ہیں صحابیات کے نام ہیں ام کے نام تو مطلب مدینہ مدینہ تو بھائی یہ کتاب بھی لینے کی نیت کیجیے آپ ادھر ادھر مت پوچھئے آپ یہ کتاب رکھیں جب بھی کسی کی ولادت ہو تو آپ اچھے اچھے نام تجویز کر سکتے ہیں اس کتاب سے اچھا جی مات بھائی سلسلے کو ہم آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں تو پہلا کون سا مدنی گلدستہ لے کر آئے ہیں آپ اصل جیسے ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے کہ اولاد کی تربیت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے مطابق مدنی مذاکروں میں ہمیں بڑی پیارے انداز سے بڑے احسن انداز سے مل رہی ہے اس میں ایک مدنی پھول جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اولاد کا حق بیان کیا ہے یعنی حقوق کے اولاد میں سے ایک حق جو تربیت کے تعلق سے حقوق ہے ان میں سے ہم نے کچھ چیزیں رکھی اپنے سلسلے میں اس میں یہ مدری پھول دیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تمیز آئے ادب سکھائے کھانے پینے ہنسنے بولنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے حیا لحاظ بزرگوں کی عظیم ماں استاد اور دختر کو شوہر کی بھی اطاعت کے ترو کو ادب بتائے تو اعلیٰ آل رحمت اللہ تعالی علی نے یہ چیزیں بھی بیان کی کہ یہ چیزیں سکھانے ہوتی ہیں تو اب ہم آپ کو ایسے مدنی گلدستے دکھائے جس کے اندر بچوں کو یہ ادب بھی سیکھے جا رہے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہے بڑوں کے لیے بھی ہے اور وہ بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے ہیں. وہ چیزیں بیان کی جاتی ہے تو یہ آداب سکھائے جاتے ہیں بعض چیزیں بالخصوص بچوں کو بیان کی جاتی ہیں हुँ. تو سب سے پہلے آپ کو جو آج ہم دکھائیں گے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے آداب اور بچے میں تو پہلا شوق جو پیدا ہوتا ہے نا وہ کھانے پینے کا ہی ہوتا ہے تو اس کو پہلی تعلیمات جو دیں اس کو کھانے پینے کے بارے میں بتائیں کیسے بیٹھنا ہے کس طرح پڑھنی ہے دعا انداز کیا ہونا چاہیے یہ کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ بس اوقات کوئی پیکٹ آتا ہے بسکٹ کا یا کسی جو ان کے من پسند چیز کا اس کا کیا حال کرتے ہیں تو یہ تربیت آپ نے کرنی ہے اور تربیت آپ حاصل کر سکتے ہیں شیخ طریقت امیر سنت دامت برکات و ملالی سے آئیے تربیت کے لیے چلتے ہیں کرم یا رسول اللہ کہ تیرہ حروف کی نسبت سے پانی پینے کے تیرا مدنی پھول دو فرا معنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ دو یا تین مرتبہ سانس لے کر پیو اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے من فرمایا ہے مسسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے بیچ سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھیرو کدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو میر آج چھ سفر ستر البتہ درودے پاک وغیرہ پڑھ کر بند شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیئیں بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے پانی تین سانس میں پیئیں بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پانی نوشت کیجیے پینے سے پہلے دیکھ لیجیے کہ پینے کی شئے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں ہے پی چکنے کے بعد الحمد للہ کہیئے حضرت الاسلام حضرت سید امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے پہلے سانس کے آخر میں الحمد للہ دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم پڑے گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے سترے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خاما خواہ پھینکانا چاہیے منقول ہے سبر المؤمن شفاء یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہ کر چند قطرے پینڈے میں جمع ہو چکے ہوں گے انہیں بھی پی لیجیے ماشا اللہ تو مدری چینل کے نادرین اور پیارے پیارے مدری منوں اور مدنی منوں آپ نے سمر فرمایا کہ امیر سنت دامد برکات ہمیں پانی پینے سے متعلق مدنی پھول دیئے تو نیت کریں کہ جب بھی پانی پئیں گے تو سنت کے مطابق پئیں گے اور جو امیر اور سنت نے تربیت کی اسی کے مطابق پانی پینا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت تیز پیاس لگتی ہے تو کچھ یاد نہیں رہتا کہ کس طرح پانی پینا ہے کس طرح پانی, پینا ہے, کس طرح پانی نہیں پینا اور بس اوقات نہیں ہوتا ہے جب گھر باہر سے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو فوراً فریج کا دروازہ کھولا اور بعض شاید ایسے بچے ہوں گے کہ جو بس بوتل کا جو ٹھکنا کھولا اور بوتل سے منہ لگا کے پینا شروع کر دیا اس پہ بڑے بھی غور کر لیں کہیں آپ تو ایسا نہیں کرتے تو یہ تربیت ہوئی ہے اس کی تو جو مدنی منہیں ہیں گلاس میں پانی پیے دیکھ کر پیے جو امیر و سنت مدنی پھول دیے اچھا یہ ہے کہ آرام سے پانی پیئے آپ جو ہے جلدی میں ہیں اور آپ کو بہت تیز پیاس لگ رہی ہے اب آپ پانی پینا شروع کر دیں گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ پانی پینے اب آپ کا گلا اتنا سا ہے اور آپ اتنا زیادہ پانی جو ہے آپ اپنے منہ کے اندر جمع کر لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آپ کو لگ جاتا ہے کھندا پھر آپ چلاتے ہوئے شور کرتے ہوئے امی کے پاس جاتے ہیں ابو کے پاس جاتے ہیں دادی ہیں دادا ہیں پھر وہ آپ کی کمر سے لاتے ہیں اے میرے لال میرے لال اب اس جگہ جو ہے آپ غلطی آپ کی ہے نا ابھی آپ نے سنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سن لیا پہلے جو ہوا سو ہوا لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جو ہے ایک سانس میں پانی نہیں پینا ہے کیونکہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے اور کیا اونٹ کی طرح یہ فرمایا ہے نا امی لوگ سنت ہے کہ اونٹ کی طرح حدیث سے باغ لیں کہ اونٹ کی طرح پانی نہ پلو تو ایک سانس میں پانی نہیں پینا ہے تین سانس میں سنت کے مطابق پینا ہے اچھا بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مدنی مننے بن جائیں کیسے کہ جب بھی مدنی مننے پانی پیتے ہیں تو بیٹھ کر پیتے ہیں چاہے شادی میں جائیں یا کسی کے گھر میں جائیں یا آپ کے گھر میں کوئی آئے کہ سب کھڑے ہو کے پی رہے ہیں میں کیسے بیٹھ کر پیوں مجھے شرم آ رہی ہے تو مدنی منہ ایسے نہیں ہوتے وہ بچے ہوتے ہیں کہ جب کھڑوں کے پی رہے ہیں تو آپ بھی کھڑوں کے پی رہے ہیں آپ اسکول میں جائیں مدرسے میں جائیں تو آپ نے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پینا ہے کیسے پانی پینا ہے بیٹھ بیٹھ کر پانی پینا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آئے اگر ہم کھڑوں کے پی لیں گے تو کیا ہوگا ابھی تو کچھ شاید آپ کو پتا نہ چلے لیکن ایک سنت جو ہے سنت سے محرومی ہو جائے گی پیارے آکا صلی اللہ علیہ بیٹھ کر پانی نوش فرماتے تھے تو میں بھی بیٹھ کر پیوں گا سنت پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمیں ملازہ فرما رہے ہیں جو مدنی منع مدنی منیاں دیکھ رہے ہیں تو وہ تو پکی نیت کر لیں کہ جب بھی پانی پئیں گے کس انداز سے پئیں گے پھر بیٹھ, پھر بیٹھ پھر کر پانی پیئیں گے ان اللہ جی مات جی بھائی کی جانی جی اب یہ ہو گیا مثال کھانے پینے کے آداب میں پینے کے آداب تو کھانے کی چیزوں کے بھی کچھ آداب کے نا موقع ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات یہ ایسی ایک صورت آگے مثال استاد صاحب پڑھا رہے ہیں فلا کام ہو گیا یعنی مثال یعنی ہر چیز یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ٹیبل لگا ہوا ہے یا دسترخوان بچھا ہوا ہے کہ کھانے کا ماحول ہے تو ہی سکھائیں مگر بچوں کو سکھانے کا موقع مل جاتا ہے استاد کو بھی ملتا ہے بڑے کو بھی ملتا ہے چاچا کو بھی ملتا ہے تایا کو بھی ملے گا دادا کو بھی ملے گا تو دادی کو بھی ملے گا تو یہ سیکھنے سکھانے کا ماحول جیسے سے موقع ملے ایک شخص کی سوچ ہو تو وہ بڑے پیارے انداز سے تربیت کر سکتا ہے آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہے کوئی میرے چھوٹے بھائی کو عیدی دے کے چلا جائے اگر میں نے اس کی عیدی کھا لی میرے کو اس کے, کیا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا چھوٹے بھائی کی اگر عیدی کھا لی تو یہ تو غلط کیا اگر چھوٹا بھائی انہیں نابالغ ہے اور نابالغ نے نابالغ کی کوئی چیز کھا بھی لی تب بھی اتنی ہی چیز اس کو دینی ہوگی اپنے پیسوں سے یا آپ کے ابو آپ کے پیسوں سے اس نابالغ کو وہ چیز یا وہ عیدی جو ہے وہ دے دیتے آپ کے سے مار آپ کی طرف سے ہو جائے گی نا یا بھلے اپنی جیب سے دے دیں آپ کی نیت سے علیہ الحبیب اللہ تعالی اللہ تعالی سل تعالی علام سل علام علام علام علام سلو حال سیار سی ہاتھ سے لیتے ہیں سیدھے سے دیتے ہیں سیدھے سے کھاتے ہیں سیدھے سے پیتے ہیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں سیدھے سے کھاتے ہیں سیدھے سے پیتے ہیں ہاتھ سے لیتے ہیں سیدھے سے دیتے ہیں الٹے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے الٹے ہاتھ سے کون کھاتا پیتا اور لیتا دیتا ہے جواب درست ہے تو ہم شیتان کا کام نہیں کریں گے ہم سیتے ہاتھ سے کھائیں گے سیتے ہاتھ سے پیئیں گے سیتے ہاتھ سے لیں گے سیدھے ہاتھ سے دیں گے کیونکہ شیتان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے پیارے مدنی منو ہمیں ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ہم نے جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کی عیدی خرچ نہیں کرنی ہے اور اگر خرچ کر لی تو اس کے بھی مدنی پھول آپ نے سنے تو ہمیں اس طرف بھی توجہ رکھنا ہے جو چیز ہماری ہے بس ہم نے اس میں ہی رہنا ہے نہ کسی کی چیز کو دیکھنا ہے نہ کسی سے سوال کرنا ہے اب جس طرح یہ دیکھیں یہ ہاتھ اچھا ہے ہاتھ تو ایک ہی ہے یہ ہاتھ اچھا ہے اور یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے ہاتھ ایک ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا ہاتھ رکھے دینے والا یہ نہیں ہو بعض بچے ہوتے ہیں ان ہوتی ہے یہ دے دیں یہ دے, دیں یہ دے دیں وہ دے دیں اب جب آپ کا لنچ باکس آپ اسکول جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں مہمان بن کے جاتے ہیں تو آپ اپنے کھانے پہ توجہ رکھیں بعض جو دوسرے کا کھانا دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے شاید آپ کا بھی دل چاہ رہا ہو کہ وہ بچہ جو وہ کھا رہا ہے چکن کی بوٹی کھا رہا ہے یا بٹن کی بوٹی کھا رہا ہے یا پھر وہ چپس لے کر آیا ہے میری امی نے جو ہے مجھے دال والا پراٹھا دے دیا انڈا پراٹھا دیا لیکن اب کا دل وہ چیز کھانے کا چاہ رہا ہے یہ آپ کے گھر میں جو بنا ہے لیکن وہ دل نہیں چاہ رہا اب کچھ اور کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو یہ اچھی عادت نہیں ہے جو گھر میں بنا ہے اس کو سب شکر کر کے آپ کھا لیں اور دوسروں کے کھانے پہ توجہ نہ دیں امی وہ لے کر آیا تھا وہ یہ لے کر آیا تھا یہ اس سے مانگ لیا تو یہ بالکل بری بات ہے جو آپ کے پاس ہے اسی کو کھائیے جو آپ کے گھر والوں نے آپ کو دیا ہے ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ مدنی مننے جو ہے نا وہ نہ دوسروں کی چیزیں کھائیں نہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ کئی جگہ بانٹتے رہیں کہ مدنی منوں کا معاملہ ہے تو مدنی مننے کی جو چیز ان کی اپنی ذاتی ہوتی ہے وہ انہوں نے اس انداز سے رکھنی ہوتی ہے اور والدین کو بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور بعض مسائل ایسے ہیں جو والدین جو ہے نا ان کو بھی آنے چاہیے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھائی بہنوں کو بھی کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے بڑے بھائی بہنوں Achha. کو ان کی ذاتی چیزیں کھانے سے جو تربیت ہے نا ایک ہے گھر کی تربیت بعض چیزوں میں برادری کی تربیت شامل ہے تو یہ وہ چیزیں جس میں سب کی تربیت ہو کہ کوئی کون سی چیز دے گا کون سی چیز لے گا کیا کرے گا تو ساروں کی تربیت ہوگی تو یہ ایک مدنی ماحول بنے گا اب تھوڑی سی دیر میں تو آپ یہ ساری باتیں نہیں سیکھ سکتے اب آپ کو جو ہے بار شریعت پڑھنا پڑے گی مدنی مذاکرے سے وابستہ رہنا پڑے گا آ, امیر اور سنت کے جتنے بھی رسائل ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں مکتب المدینہ سے جو کتابیں جاری ہیں ان کو پڑھیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اچھا اب ادھر ہمیں ایک چیز اور سیکھنے کو ملی مدنی منوں کا اور مدنی مننیوں کا مدنی مذاکرہ جاری تھا اب ایک مدنی مننی نے سوال کیا امیر وسنہ جواب عرشا فرمائے تھے لیکن جواب بھی مل رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ تربیت کا بھی سلسلہ ادھر بھی جاری رہا جی. کہ کوئی مدنی منہ جو ہے الٹے ہاتھ سے شاید کوئی چیز لے رہا تھا یا دے رہا تھا آج جیسے کہ آپ نے بھی سنا کہ ہم نے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے تو تربیت ہر جگہ جاری رہے گی یعنی کہ آپ یہ کام کر رہے میں مصروف ہیں تو اس کو نظر انداز کر دیں گے نہیں نہیں اب یہ ہے کہ ادھر بھی آپ کو ڈوکنا پڑے گا ادھر بھی اس کو سمجھانا پڑے گا پیار و محبت سے جیسے امیر السنت دامد برکاتم مولالیہ کا انداز ہے کہ وہ اتنا میٹھا انداز ہے اتنا میٹھا انداز ہے کہ اگر کوئی دیکھے نا تو دیکھتا ہی چلا جائے اور یہ کہ بس جو امیر وسلم اصلاح کرتے نا ہماری کو اصلاح کرے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ یار یہ کیا انداز ہے لیکن امیر اور سنت کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے اتنا پیارا ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا شاید کسی کو جو برا لگے گا ایسا ہو جائے کہ سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کی ایسی عادت ہو ایسی عادت ہو کہ جب ہمیں نام اعمال دیا جائے تو ہمیں سیدھے ہاتھ نہیں ملے اور جس کو سیدھے ہاتھ میں نام امال ملے گا ان شاء اللہ عز و جل وہ جنت میں جائے گا اب مزید کیا مدنی پھول ہیں یہی حق اس کے اندر جیسے کھانے پینے کے آداب اور جیسے یہی آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ دسترخوان پر بیٹھ کر سکھانے کی تو ایک تربیت ہوتی ہی ہے اس کے علاوہ بھی موقع ملے تو کھانے پینے کی تربیت کرنی چاہیے اور اب اس میں ہنسے بولنے کے آداب کا ही بھی جیسے سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اس حق میں تو اس کے اندر ایک مدری مننیوں کے بس سوالات بھی ہوتے ہیں مدری مننے مدری مننیوں کے سوالات مدری مذاکروں میں بھی چلتے ہیں اور امیر علیہ سنت ان کے مدری پھول بھی نایت فرماتے ہیں آئیے اب آپ کو اس تعلق سے ایک مدری گلدستہ دکھاتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میں بال بچے زور زور سے ہستے اور چیخ چیک کر باتیں کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے بڑے کرتے ہیں اس کا کیا بچے کا امی ابو یہ بھی چیخ رہے ہوتے ہیں اور کہہ کے ملن کر رہے ہوتے ہیں کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چیختے نہیں تھے چیخ چیخ کر بات نہیں کرتے تھے اتنا انداز دل ربا ہوتا تھا گفتگو کا کہ اگر کوئی گننا چاہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گن لے کاؤنٹ کر لے ورڈز ایک کتنے بولے وڈس یہ آواز کے تعلق سے قرآن کریم میں پارہ اکیس سورہ لقمان آیت نمبر انیس اور اپنی آواز کو اسپشٹ کر اس کے تحت لکھا ہے خزین العرفان میں یعنی شور و شغب اور چیخنے چلانے سے احتراج کر یعنی بچ چیخ چیخ کر باتیں کرنے کی اس آیت کریمہ میں ممانعت کی گئی نا کہ آواز کو اپنی پست رکھو ہلکی رکھو ایسی پست بھی نہیں کہ سامنے والا سن بھی نہ سکے درمیانہ کہ انہیں جیسی ضرورت ایسا کرے مطلب علیہ سلحیب صلی اللہ تعالیٰ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آپ نے سماعت کی ہے امیر کے مدنی پھول یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں ان کا انداز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا چلا, چلا کے بات کر ہیں زور زور سے حصر ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اچھا انداز نہیں ہے اور بعض مدنی انوں کا انداز ہوتا ہے مدینہ مدینہ انداز ہوتا ہے میٹھا میٹھا انداز ہوتا ہے پیار اور محبت سے گفتگو کرتے ہیں تو ایسے مدنی منع جو ہے پسند بھی آتے ہیں بعض مدنی منیاں ہوتی ہیں بہت ہی پیارا میٹھا میٹھا بولتی ہیں تو یہ انداز بھی اچھا لگتا ہے جو چلا کے بات کرتے ہیں تو ان کو پسند نہیں کرتے لوگ جو ایسے مدنی مننے ہیں جو چلاتے ہیں اور زور زور سے ہنسرے ہوتے ہیں آپ کے ہنسنے سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی تھی بس وقت ہوتا ہے کہ امی وہ دیں بیٹا آرام سے بات کیجئے گا کیونکہ وہ آپ کا ایک چھوٹا مدنی منا جو ہے وہ گھر کا وہ سورا ہوتا ہے آپ کی چھوٹی بہن جو ہے سوری ہوتی ہے تو ایسے نا پھر وہ جب آپ کسی گھر کے اندر جاتے ہیں نا جو چلاتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں زور زور سے ہنستے ہیں تو جب کسی کے گھر میں ایسے بچے پہنچتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی پنا ہے اب وہ پناہ مانگتے ہیں ایسے بچوں سے تو جو مدنی منہ ہو وہ مدنی منہ بن کے رہیں ٹھیک ہے وہ گندے بچے نہ بنے اب اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ گلا بیٹھی جاتا ہے پھر گلا بیٹھتا ہے اب گلا کسی سے بیٹھتا ہے ایک تو چل چل کے بات کریں گے گلا بیٹھ جائے گا پھر ٹوپیاں کھائیں گے کھٹی میٹی تو اس سے بھی گلا بیٹھ جائے گا پھر بس اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے پھر گلا بھی خراب ہے پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی اس کو تو تیز بخار ہے تو اب اس کو جو ہے سوئی لگے گی اب جب سوئی لگتی ہے تو پھر آپ چلاتے ہیں اب ادھر بھی چل رہے ہیں اب نہیں چل ہے نا گھر میں آپ ایسا ماحول نہیں بنائے اچھا ماحول بنائے تو اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ کے باتیں نہیں کرتے اچھے بچے جو ہوتے ہیں جو اچھی مدنی منیاں ہوتی ہیں وہ زور زور سے نہیں ہستی ہیں مسکرائیے پیار سے اچھا یہ ہے کہ جب کسی کو مسکراتا دیکھیں تو ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے ادحک اللہ سنکا ادا اللہ خیرہ تو مسکرانا ہے خسنا نہیں ہے وقت جو ہے سلسلے کا ختم ہو چکا ہے تو مدنی جنل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو سلسلے کا وقت تو ختم ہوا لیکن ہم سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک پیارا سا میٹھا سا اچھا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب اللہ ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جس انداز سے شیخ تری کا تمیر اور چاہتے ہیں ہمیں اس انداز سے سلسلے کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاین صلی اللہ تعالیٰ علیہ بک روٹی کھاو چاؤ کھاؤ چاول کھاؤ چو ن تو یہ سارا بِسکیٹ نے چاکلیٹ نہ کھا جائیے یہ تھوڑک نقصان کرے چوکلیٹ تو نقصان کرے بک ایسنس ہو خوشبو نکل نکے گی مطلب عجیب جیب چیز ہو چوکلیٹ بسکٹ آئی چیزوں کی بچی ماں مما الحمدللہ پڑھنے پچھلے احمد احمد واہ ہسلام واہ